نواز کا اور سب کا اب وہی لوگ جلوس ہوں جلسے ہوں جاتے نہیں ہڑتال پہ نہیں جاتے توڑ پھوڑ کس ہے کس صحیح ارے کس صاحب سے کے ساتھ تعلق والے بھی توڑ پھوڑ سے جدا لالموں ایسے شریف آدمی کو دہشت گردی جھوٹو اور کرنل فوج کا تو جھوٹا پرچہ دلا رہا ہے خدا کے پیش نہیں ہوگا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 لال مسجدوں والوں نے توڑ پھوڑ کیا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 یہ اور ہارون اور رشید بادشاہ ارے جو دن پھرتے تھے وہ بادشاہ تھے یہ تو آج کل چوہے کی طرح چھپے ہوئے ہیں ایمان غریب کے بیٹے نے ہارون اور رشید کے بیٹے کو ماں کی گالی دی ماں کی گالی دی اب ہارون اور رشید کے پاس چلی گئی شکایت بیٹے نے کہا مجھے ماں کی گالی دی ہیں بہت زبیدہ خانم کو اب وزیر سے پوچھا اس نے کہا جی بادشاہ کی بیوی کو ماں گالی دے ایک غریب کا لڑکا اسے اٹھاؤ پھانسی دو چیر کر چار درباروں پر باندھ دو دوسرے نے کہا گھوڑے کے پیچھے باندھ دو خوشام تھے گھوڑے کے پیچھے باندھ دو وہ مر جائے یعنی سگئی مختلف ہا ماں ہاسل موت سب بدرا نے یہی مشورہ دیا لیکن وہ دینے ہاں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 جو ہے چی صاحب کی تقریریں بند ہو گئی اب روزی کیسے کھائے گا انہیں پتہ تو نہیں ہے نا جس نے اب تین چار لاکھ روپیہ وہاں خرچ ہوا ہے ہمارے پاس تھا اللہ نے نہیں دیا پھر ان کی نیت تھی کہ چیشتی صاحب کی ہڈیاں جائیں گی بہل نگر سے لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی وہ ان کا مکالا ہو گیا چیش صاحب آ گئے اب یہاں بھی دشمنوں کا مکالا ہوگا ان شاء مدائی کو بھی اللہ تعالی اس نے جھوٹا پڑتا ایک شریف نے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 جلوس نکالے توڑ پھوڑ کی اور کسی کو خراش نہ آئی تو دہشت گردی کیسے ہے ان ظالموں کو تو پتہ نہیں اصل میں ہے ان کے پاس بھی اصل تھا دماغ خراب ہو گیا ارے یہ لال مسجد والوں کے پاس بھی اصلہ تھا جو ختم کرا دیا اسلا نہ ہوتا ایمان سے یہ کرتے ایسے اب ان انالم بندہ دہشت گرد نہیں ہے اصلہ دہشت ہے ایک طرف سو دس بند, بندے کھڑے ہیں خالیات ایک طرف ایک بندہ کلاسن کوپ لے کر کھڑا ہے دہشت تو پڑے گی کلاسن کوپ والے کی کلاسن کوپ لے کے لے اس کی دہشت ختم ہو جائے گی وہ اصلہ ہے دہشت داست اور دہشت گرد بنا دیتا ہے ارے ظالمو خدا تمہیں چکے کے چشتی صاحب نے تو آج تک مراد دہشت گرد کس طرح دہشت گردی کا لانتی ہو تم نے پرچہ دے کر ایک شریف پر اسے جیل میں بند کر رکھا ہے پھر ہلکی کوٹھی میں اور ہم ہر وقت رات دن اللہ سے فریاد کر رہے ہیں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 اور توڑ پھوڑ کرنا یا کسی سے لڑنا ہم لڑتے تو میں تین سو بیگھے کا مالک عمر موزے میں رہتا زمین چھوڑ دی سب کا چھوڑ دی لڑا کسی سے نہیں تکلیف برداشت کی اب بھی ہم نے حق کہا ہے اس وقت ان سے ہمارا واسطہ اب پوری دنیا سے واسطہ ہے تو ہم اتنا نہیں ہے ہم دعا کرتے ہیں یا الہ لمید ہم اسے ہمیں نجات دے بچا لے یا پھر ہمیں صبر و تحمل دے کہ ہم تکالیف پر ثابت قدم رہے بغیر تیری مدد کے ہم تکلیف پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے ظالموں کے ضلع کر سکتے تو ہمیں طاقت دے دے یا ہمیں فتح دے دے یا ہمیں شہادت دے دے فہم ہو گیا ہے پہنچا تبلیغ تبلیغ دینا ہر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 اللہ نے فرمایا نبی انہیں تبلیغ کی اور قتل کیے گئے کیوں اگر کسی کے آپ کسی کو قتل کر دیں اس کے وارث کو کہیں کہ ہم یار اس کو کچھ نہیں کہیں گے اس کے ورثاء راضی ہوں گے مت کی بات بھائی آپ امی سے کچھ نہیں کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ قتل تو کر دیا اور کیا کہو گے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 اس لیے باطل والے اس بات پر مطمئن نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں باطل تو قتل ہو گیا اور باطل والے जो جو ہے وہ بھی قتل ہو گئے ہیں ایمان को کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرہ سال تبلیغ فرمائی ہے آپ کیا क्या ہم تو ان کی مہربانی سے ان کے से سے جو ہوئی ہے ہم تو خود کچھ نہیں ना نا تو پھر آپ تبلیغ تو आप آپ وطن چھوڑ کر چلے گئے مدینہ شریف چلے گئے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 کوئی موضوع تھا جس کو چشتی صاحب نے عالما علمی میدان میں ختم نہ کر دیا ہو आगा आगा। والے ختم ہیں اور بت بھی ختم ہیں یہ ہم نے کہا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا یاد رکھنا تبلیغ اور تقریر میں تقریر سو سال تک پچھلے حالات بیان کرتے رہو بس یہی تبلیغ ہے تقریر ہے اور تبلیغ میں فرق ہے پر <سؤال> ہر بتا مطاعتا... کا وہ س منو پئ سب قالو عليه ونا وز ب الله من شروع انو سے نا من سج آے ہہ من ی ب اللله فلا مدل اللهہ لهو ومن جو دل وان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان اشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بزرگان دین فرماتے ہیں جب چار قسم کے لوگ موجود ہوں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کچھ نہیں کہتا مولک دیتا ہے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 کوئی نہ بولا روتے رہے آٹھ دن روتے رہے دوسرے جو میں یہی کہا کہ بیت المال جو ہے وہ حکومت کا حق کا ہے جیسے اڑائے اڑائے تیسرا بادشاہ نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے بیت المال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب امت کا ہے آپ اس کو لے گئے اب انہوں نے کہا کہ اس کی شامت آ گئی بادشاہ لے گیا بادشاہ کو جھوٹا کہا منہ پر اٹھ کھڑا ہوا خلاف بولا اب اس کی شامت آ بھی. تو گئے اسے آرام سے بلایا ٹھنڈا پانی پلایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا شہباز میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ ایسے حاکم آ جائیں جو قولی طور بھی حق کہنے, کہنے نہ دیں وہ جو ہیں جہانوی ہیں بلا شبہ جہانوی ہیں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 اور ادھر حکومت کی پھر زیادتی ہے وہ قولی کال جیز تنقید کرنے والوں کو بھی ان پر کچل دیں یہ پھر حکومت کی بے وقوفی اور بزدلی ہے ہے ایسا یہودی قانون میں ہے ان میں کہ بے حزب اختلاف رہنے دو اسے کچھ نہ کہو ایک بادشاہ کا تنقید کرنے والا مار گیا تو بادشاہ رو پڑا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 جو اپنا تحفظ بناتے ہیں قوم کا اتصال کرتے ہیں پھر وہ چوہے کی طرح چھپے بیٹھے ہوتے ہیں باہر نکل نہیں سکتے اگر تم بادشاہ ہو تو باہر نکلو ارے دیب دوہ بہت بز دلیا کہ ہو بادشاہ اور چھپا اندر بیٹھا ہو کیا ہے انہیں اپنے کردار میں آنے دیتے اپنا ظلم انہیں نہیں آنے دیتا بہر اس لیے یہ بہر نہیں آتے جرم آم میں ہے وہ وجود سے تعلق رکھتا ہے ایک معاملاتی جرم ہے جو ایک سے زیادہ سے تعلق ہو نفع نقصان کا دوسرے سے تعلق ہو جائے وہ معاملاتی جرم ہے ارے انہیں یہی پتہ نہیں دہشت گردی نکال دیا جرائم کا پتہ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملات میں ادنا سا جرم کون سا ہے اور بڑھ سے بڑھ کر زیادہ جرم کون سا ہے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 تم ہمیں کہہ دو کہ تو لوٹے ہو ارے تم تو حاکم ہو ارے چور سے بھی بدتر ہو چور کو چور کہتے ہیں تو وہ نہیں چڑتا چل, کچھ نہیں ارے تم ہاکم ہو ظلم کرتے ہو پھر تمہیں ہم کہیں ڈاکو کو ڈاکو کو نہیں اسے چیر لگے گی ایمان سے انہیں دہشت گردی کے مفہوم کا پتہ نہیں ہے دہشت گرد آئے جو مال لوٹے جان لوٹے اور عزت لوٹے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 خزانے ہمارے صدر صاحب نے بیان دیا ہے کہ میرا ملک ٹیکس نہ لگاؤں دیکھو بشیرت دیکھو یار ہم پر خدا کا عذاب ہے ہم ان کے نیچے یا الہ لال یا ہمیں اٹھا دے یا ان کو اٹھا دیں ان ظالموں کے ظلم سے بچا دے ان بے وقوفوں کی بے وقوفی سے بچا دے ارے بادشاہ وہ ہے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 روٹی بھی کھین لے ان سے کیوں کھا رہے ہیں وہ بھی ان مربے والوں کو دے دے مجھے ٹھیکار کہتا ہے میں ظلم کیا سناؤں کہتا ہے بیس علی پور کا ہے ابھی موجود ہے ہمارا تعلق دار ہے حافظ ہے وہ کہتا ہے بیس ہزار کا کام ہوا اور تیس لاکھ کا ٹھیکہ ہوا تین لاکھ کا تیس نہ لوگ بل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 وہ وہاں پیسے لے لیتا ہے پھر یہ کیا کرتے ہیں یہ سب بجلی جو ہے ہم پر توڑ دیتے ہیں غریب ہم تم دے رہے ہیں محنتی یہ میں جا رہا تھا گزر رہا تھا تو فوجیوں کے خدا کے پاس جانا ہے کر لو جو کرنا ہے کر لو تم چھٹی نہ دو جو تمہارا ظلم ہے کر لو اور انکریب ان شاء اللہ نہ تم رہیں گے نہ تمہارا ظلم رہے گا یہ بھی سوچ لو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 بادشاہ نے اسے لعنت ایسے دی اس نے ویسے دے دی اب وہ جو کھڑے تھے انہوں نے پکڑ لیا بادشاہ نے کہا گاؤ لے آؤ کہا اس کا قصور نہیں ہے اس نے مجھے لعنت نہیں کی ہے اس کو چھوڑ دو ارے میں نے ایسا ہاتھ کیا ہے وہی وہ میرا ہاتھ میری طرف پھر پڑا ہے کیا کیسے بانسیب لوگ تھے جو ایسے ان کے حکمران تھے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 یہ کہتے ہیں، ہمارے خلاف جی بولے اسے پی اور قرآن پر کیا لگاؤ گے قرآن کیا کہتا ہے وہ ملم یا کمبیمان ضل اللہ حفا کا سے رول وہ ملم یا کمبیمان ضل اللہ حفا وہ ملم یا کمبیمان ضل اللہ کا یہ آخری درجہ ہے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 تم تو کہتے ہو ہمارے خلاف نہ بولے قرآن تو مجھے ظالم کہہ رہا ہے کافر کہہ رہا ہے اور فاسق کہہ رہا ہے تینوں بڑے ہیں آخری بڑے پھر یہ قرآن مجید نہیں پڑھتے وہ مائنے سٹیج پال پا لیا پتہ نہیں ہزار آیات کو چھوڑ دیتے ہیں وہ نہیں پڑھتے ایمان سے کہو حافظ نہیں پڑھتے اے جو اے رمضان شریف میں یا تو نہیں پڑھتے